کرم کرنا کرم کرنا کرم کرنا کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرتا گھر آپ کا شہر مدینے میں رہتے ہیں میرے آئینے میں چلتے ہیں عدم کی دھرتی پر سنتا ہوں میں آہٹ سینے میں جب آہٹ میں کھو جاتا ہوں خاکے کفے پا ہو جاتا ہوں اس خاک کو شم میں حرم کرتا اے میرے کریم کرم کرتا اے میرے کریم کرم کرنا سد شکر کپایا آپ کا غم میں دھوپ ہوں سایا آپ کا غم مجھے ساری خوشیاں آپ نے دیں میرا کل سرمایہ آپ کا غم جب آپ کا غم تڑپاتا ہے رونے میں بڑا لطفاتا ہے جب آپ کا غم تڑپاتا ہے رونے میں بڑا لطفاتا ہے میری آنکھیں اور بھی نم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم, کرم کرنا جب آدھی رات گزرتی ہے سینے میں صبح اترتی ہے میں سارا بکھر سا جاتا ہوں رحمت مجھے یکجا کرتی ہے رحمت کو رکھنا ساتھ میرے اڑتے ہی رہیں صفات میرے ترتیب میری ہر دم کرتا اے میرے کریم کرم کرتا اے میرے کریم کرم کرتا جو قدریں حسن حیات کا ہیں اکس آپ کی تعلیمات کا ہیں جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں سب ترجمہ آپ کی ذات کا ہیں پڑھا آپ کو جب قرآن پڑھا اسلام پڑھا ایمان پڑھا میرے علم کو مستحکم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا محشر کا جب ہنگامہ ہو ناتوں کا سر پہ امامہ ہو دیکھے جو خدا آمال میرے ہر ایک سے جدا میرا نامہ ہو تیرے ذکر کی موہریں ہوں لپ پر میری جتنی سانسیں ہوں سب پر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 اے میرے کریم کرم کرنا ہے میرے کریم کرم کرنا کرم کرنا کرم کرنا کرم کرنا کرم کرنا کرم کرنا